<تصال> تے خدا دی ما قدر پچھاڑ دے نہ اس واسطے میرا رب فرماؤں فس ال ہی خبیرا اللہ تعلی فرماتا ہے میرے متعلق ہر کسی سے نہ پوچھ اس سے پوچھ جو میری خبر رکھنے والا ہے کیا مطلب جو میری مارفت والا سمجھ آ معلوم ہو اب ابھی اسے خدا تعالی کی توحید پوچھنا حرام ہے بولو ان سے خدا تعالی کی توحید پوچھنا آ, کیونکہ آ, یہ خود اے مشرق, اے مشرق اے ہے <laughs> تو عید کیا بتائیں گے جب جسم ثابت ہو گیا تو شرک شرک کیونکہ ہندوؤں کا خدا بھی بت والا اور ان کا خدا بھی فرق کتنا ہوا وہ بے جان بت ہے یہ جاندار بت ہے وہ چھوٹا بت ہے یہ بڑا بت ہے فرق تو اتنا ہو گیا یہ شرک ہے اانت ہے رب تالا جسم جسمانیت سے پاک جو مسلمانوں جو کا رب ہے جو ہمارا رب, رب, رب, رب, رب ہے جس کو اللہ کہتے کہ وہ جسم जسم اور جسمانیت سے وہ اجزاء اور اذا سے وہ ہڈ تو اے مسلمان سمجھ نہیں آئی چلو